زکات امام بخاری جلد سراض نماز اور قضاۃ اور قم مسودین کے عقبالہ کو مسودین کے زکات نکل جائے دیوان جنہ شذا قرآن حادث سم خان دا کے فیم الصلاۃات و زکات غونۃ الاسلام انا خمس چارۃ دار دا کم صلاۃ فیت زکات علی وجنہ متسین مسننین فقہہ ان سراض نماز زکات کر کے مبحس کی تابط اما بخاری کے تابل حاط پر گئی ادے اور تفصیل اور تفصیلات نے سواد ابلنا صاحب و تابین گئی شرط زکوط مانا رغوی ہمارا استراحی اور تلاس وینسند فرضیت اختلاط اور بیان داہور راجہ حکمت زکوف کی بعدم در درغت رحاط زکوط ہمانا مشرد سعود رازیف ہمارا دماغ زیادت مانی دیم فمانا دا فرا فمانا اور ذم راضی فرمانا در تذییر پرات نذوان فزقوم تذییر فرمانا باذی دے ارشادات اور ارشاد فرمانا ہم راضی و مشورہ مانی ذی نماز زیادت اور ذم فرمانا در تذییر نسراٹھنی پر ہاس رگنے مانی ذی کر ہو اثر اثر مار جہنات ذکر پہ یہ حصہ معینن يوطائل الفقير الغير الهاشمي لا حصص معين ذات مال ما ين على بتر اسم ان مال ما ين ذا جعل صاحب اور گورنچتا الى الفقير الغير الهاشمي فقير غير هاشمي تو زکات کتاب بری معاشرہ پر حافظ بنا والے کی ہے دے تو رہی ہے دے آداتِ امدقاتو یا رقحیثیت امدقات کی نمازداری مارام راجی ویسے مازدار دے مانا وڈے پڑا حاصل زیادت دے نمو دا دے وجہنے چیدہ ادا سبق دے فارد نمو زیادت سے نماز کردی یا انحب اللہ الرباور پی صدقات دے امدقات سبق دے فارد عجر و صواب دے مذکی کردی تکم آداتوں نے کہہ دے ندری مجدار چدان نا زمین مگر کمال لینا می نمو شطر فار دو وجوب دے اے تدیر ہمارا لگا زکات شریعت چہ حساب معائنہ دے مارے مائن سبب دو فار تدیر مار فاکش سبا چھ حرام نا سبب دو فار تدیر دے مذکرے آپ پاک چیز قرآن درین سبق دا تدہید دا رزارت البخل چاکہم بخل یو وصفی رزیلہ دے قبیہ دے ایو دائن آر دعامد البخل ابو کل صدیق لنہوئی ایو دائن آر البخل دائن آر دعامد البخل دائن وصفی رزیلہ دے پڑی صداقی نتسفیر آجی دیو جنا زکاة جسے میں دیکھئی مختلف دی مشہور قبل حجرت راگ لے دے دی نہ ہوا قدمل کی دقت و زکات وسریت بعد بادرت کے مفاد مختلف اول سن ہجرت کی ریم راجہ مشہور جدا پیم کال نہ سم قبل کے باد فر بعد تم دے لیکن خوین سوسر جی احمد پریجا صدقه قتل کف کف الصلو پر دیا درو یینت ان داون روز جعفر شلا میں فرضیت صدقه الفطرہ میں بعد دا فرضیت دکھا راجہ اکبر جدا جامی میں روایتین شی مردادے نفس فرضیت اجماعا وجوب اجماعا فی المکاو اور میں فرضیت دادا و دا تفصیلیات شروط و سرا فلم جنو جب ما دروازے کی مراہ امام بخار دین دوکس مروازی کرتا دوک روایتنا معلومی کرتا معلوم روایت چھے فرزید فیلمکرہ گردی درست روایتنا معلومی کے معاظرنے خوک مجرد کی لگ لگو دوک راتی متعارضی کرتا راجح قول دادے فرزید بین روایت نفس فرضیت اجمارن فیلمکرہ یا منانہ بسرات وزکاة وصرد ورحفاب دیرن دا معلومی اور فرضیت دا آداء چھے مادار اللہ حکمت. حکمت بلکہ عبادات کا حکمت اصل کی القت محبت اب اجتماع دا. ہماری طرح احبادات پر صفحہ آزا صلاحات و کری کے مقصد اجتماع دی وہ جاندی نے فرامو امام قرن لے صفوف دی اللہ اجتماع حیاتنا مشرقین مروب برسی دی بسی ترکی سے احبادت لکے بچے احبادت احبادت چھیں دار اب شید صلاحاتنا مشرقین مروب برسی دی دار دمنا تابعی دار قومنی سے خنامیتی بے اکبر خدقی کی اوپردگی روجے کے مقصد نے ماتا حج کم چوٹور مخلقار پیود ساتھار کیا پیودان کی جفرس را دی از خلیر دکور نگر دی پی اتفاقی طرح تیسر ادرواقی طرح کس پس حباب آنے ودر ادر جمری وشتل ارشتانو چورسیش مونگون ناظر مونگون جگٹی کنا ماندار آمید اکپار کچلوشی دا مسلمان رفتر روڑی کنا دیکھتا پیدا مان اصر و جلال اے مسلمانان متفق چیز باتیں در دار کہ مسلمان متفق دین ضایو شگ بان کا بیل کا بیل اوپر تو متفقہ کرے صدا سے گزارے اللہ لاغہ جہد لاغہ مستنیت ہوا اس میں ذکر کون مزر تھا ماں حضرت دردم کے مسلمانوں کے نشتے اسلام کا سب انہیں عوام کو تھے پدی خواص کہ تدری من جہاد منظور ان کو منکرن پر جو بدر یہ دی سبق صرفا تو مقصد اتحاد اب اتفاقی جہاد شریف بی امیر کی اپنے جہاد شریف بی امیر کی امیر نے امیر نہیں نحا دیو کہ جہاد دے جہاد دے نو سبا چلے شکر سمجھ جائے دیں وقت سرا امداد سرا امیر بی نے کہ امیر بی نے پیس رے بے پاگر داگر خبر ماندد جہاد شریف بی امیر نہیں کی گئنے اگر کم اتفاق اور اتحاد دے دارم بلدے ذکاہ کر کر کم اتفاق اور اتحاد دے جس اپنا بیندہ معاشرہ سے شبابہ بیندے دیکھیں دیم نگمہ کے ذکر شکر جا چھلے مقصد اثر کی اضالات آگا رضالت البخل بخل یوناکارا غصف انسان کی ایلہ ارد و من اللہ بخل شاہد اضالات بخل حب المال نکہ مال چھلے داغی محبت رہا سکر لخطیتی روپڑے ویاسرسی دیوا تو دکھا بے شراب مقصد سے حب قلبي. بیتر معلوم محبت اللہ من قرح اصل دی کتاب نا حجد اللہ و دی کر محلی مستخل کتاب حا حکت ضامی جیسے اوہ جساہت ذاہیلہ یا امرنا بسرات والذکات دا حدیث واقعا قد ملکی دا محلومی جیدہ چھے فرزیت پر مطلب کے راگر ہیں تضیق ممکو سیدہ دا قولن چیرہ اجمالی فرزیت راگر ایک مقام کیو تفصیلات عوضا بیخم امدرمنا ورکی حدث سبحان فا ذکر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال امرنا بسرات والذکات والذکات والذکات ويا دنا ناموسم زادن ماخلا دين زكريا بن شهران يرزيان جلالي ساليان ابي الله تاسماه كريمن نبي الرسول ماذر همت اوري بقال او ونداش الله الى الله دعوات اور قدير تعلیم اعلی اسلام خرچ کرا دی اور دعوت علیم آراتری کی تدریج واحد واحداً <تصفح> یہ مشہر مسئلکتا ہے ان تفریقی دا مسئل اختلافی رہا ہے مخاطب, مخاطب بالفرو دیو کنیجی مشہور اللہ ناکھ داری جی مخاطب بالفرو نوی مخاطب بالعیمار والاقائد ہے مخاطب بالفرو نوی ان شافی نور ایمائے مخاطب بالفرو وی کشمیر احمد تحریر گرگڑے نے گپار مخاطب بل ایمان بال رقوبات کی بالخوت بالم بالتفاق دیخاطب بل فروغی کی اختلاف دیشفی مخاطب بل بھروئی مخاطب بال احکام دار کی تقریباً قول دی مشہور فلم اور دی, دی مخاطب ان مشاطنے کامر شیور پر مشاق ترکل شام کشمیر بہرار کے ہر چاپے حیثیت ترتیب تعلیم سے ترتیب دے مخاطب دا نا قول دے خبر اور یزن مندرہ بزیدی بہار رات یہ کلی ہمیں مری دے کلمن مسرو مدرفین ماکا وذارکا چے ذکر دا ہم مدرہ با دی مهم نبی کوئی کا انلاں سرغلے سرقطن چا مغاد زکات مسرفو بذمن اپنی ہیں ہمیں سی بھی کی گرے دیر مداران جن vale <تص <تص خبر لگتا شیامل کی مادرا جن تھا قاد من حضرہ بعض لوگوں نے یہاں ناس رہا کر لیدی خلق کرویتے ہیں خلق کرویتے ہیں من حضرہ اوی حاضرین ملہم نہیں ہے استفعام لکتا عجب دے تا پوستدانا وجد تعجب دے تا پوستدانا جتنا احب تا جاب دے ارب عربن عربن عربن ان عربن عربن اربن ارے با ارب ان اسم الفاظ یا پھر سے مانا مزدا عربن ان لہو حاجت لہو عربن یا اریبن ہو اریبن دے حاجت من دی وہ بن دے حاجت من دے دا کے منتے تو بہام حاجر الماذو رسازم شام عبرت کوس کیدا او تھا جان یادیم شان حاضر تابود اللہ دا جواب دے گا۔ اخذ لی بعونک لذل جننہ تابود اللہ نار آتش کی پیشا او ما او جو سبب تو دخول وچ رحمت لاوالدار زندگی ما ہم کلام مخش تابود اللہ اور آتش کی پیشے توحید مسارا ایبال تابود اللہ کنا آتش کی پیشا ایبال اللہ کے عبد اللہ میں محمد غير محفوظ. کے محمد محفوظ ان عمل العثمان ضروري لدفع الفلل ان زي كما محمد محفوظ دي. انما هو ان عمل العثمان وشبه كذلك باساميم في غلط اي وبهذا محمد بن عبد الرحمن قالاتنا قالاتنا يا ابن سينا يا حيان النبي ذات ذات حريته ان اراجعنا ذات نري وصلنا ما قالت لنلني على عمل اذا نتو دخلوا نطبقها تاخذ لها ولا فيكيشن وتكملات المكتبه فترات الزكاه المقروضه ذات من باب لا وذو قضيه زكاه قالا ولا دی نصریا دی لازل اللہ یہ تاخین درشوی دے من سرع اجل درا الی رجن مالجان قالین در لا دا ویا تانا متاد لا من جناب سے فرایت سبب تو خود جنت دے ور کن عمل بالحدیث دراصل جنت ذکر جنافہ نتا تر قصن جن سڑے تمہاری طریقے سے جانا اور ذکر ہو شام رنگ سچتا منجاری بیروئی احتساب یا سہول او غنیمتوار او کمن د کوی ولن کناخیر ولمخاری وقالت الہ وانا من امانه لا کوئی شخص او یشکی موصل دی انا مو ادا بو نما درمت پسروسا شود دی سولوسو دی هر یونه دی الہ وانا بالله شاہ تعالی الہ الا اللہ ویا تکو ما قال قرنا شایان عشان یاب هندان زان زان قالاتن لما من العرب کافر ترین تفصیل نو شو تک انطور امور اسلامیت اشاخنا او کوفنا ملت کوفری دلاد ذم تویفات حدیث صرفی منکر دل بوت شو تخت نبوت او قائلین جن بوت مصرمت القزالو سے جانے تب کرے نہ داوی مت این پی دل بجا ورتے پی سے بر اتفاق جا گلا گلا کوترا دی سنبار گئی میں کم ختم کرے و پیران ترا پی کر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زاد نبی علیہ السلام کی hayat نہ بعد اب بکر صدیق نے وہ داغ سرہ کتابوں کو تصدیقات مانی اوغم قتل شو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسیہ کہ قاتل کا اندر نہ کے حال قتل تو اور ذبی زرا اور زنا سبایا اوپر دے دے محمد رحمۃ دا علیہ عطا حقیقی نو سبایا نو تاریخ نو یعنی مداً دنپ بدل فریز پاکستان دام دے بھجیم پاکستان کی دعوت مسلمان پا کی مسلمانوں کا شاندین صاحب صاحب صرف اور صرف زکاہ مانے ابردے دے قدی کی اختلاف راکھ مابیند شرخین اکی تاگید دل دور اٹھرنے چکل پھارن شو پکل صدیق لانگا ہو ندرہم جنڈے قدیب سجد اکلا نامرد رضا ہوتا ہے ستنگ ارسد جنگ ہے وقت قام رسول اللہ سلم امرت و نقاسل الناس حتی اپور لا الہ الا اللہ امرد رضا ہوتا ہے حدیث قدر حدیث نہیں کہتے کیا. اول <سؤال> حدیث معنی نظر میں لے کے دے دیں اوقات المنفر <سؤال> کما رسول اللہ عطاकुर اللہ حدیث اللہ ہوئی ذرا رہا ہمارا اظہار ایمان کا حفظو کہ اظہار ایمان کی دل ہمارا اظہار ایمان نے تعالی اعلان توحید دے توحید توحید نہ ایمان فضاب رسول ان پر کلمہ محمد رسول اللہ کہا لوجو ذکر کریں دا اعلان مالک کلمہ ایمانی ان کے اظہار ایمان کئی نبی نے دی ہوئی دا دا کو معنی دے کہ بکر لنہو جواب آن نا. جنگی دا حق و المال دو او دا, دا, دا سبقات اور میں دیتا رہا امر حضرانو قال نو الا بي حق هي بي حق سے قتال جائز ہے اور زکات حق الاسلام ہے بل یہ خاص ذکر تو ظہر رہا ہے کہ سراق بجام تمن تفتا چاہے مارے سراق جنگ جائز ہے زمان زکات تم دے شو نما مختلفن في تزيد النظر میں کہ مصنفون ہم متفق ہیں بل کیا سو دامانہ انشراح دو دا دا بکر کہ و خطنی حافظ دے جہاں نقل دارا نہ میںہانی من کر درج یت نور کا منفرج نہ من کرتے ہیں سولہ من ہو لمبے سڑے مسلمانہ کافر والی حالانکہ نے خود اجازت کی نا تو معاویل کا بھی نشہ ہے کچھ لگا دی گئی بریری شامل سے کشمیر رحمت رہے چے معاوِل فل بدیہات کا بھی دادی مطلق مکنول کا بھی معاوِل ختم نبوت مصرا اسلام کی بدیہہ کون ہوں میں نے جھاگا کو پل نظر ہی کرنا دار التوحید میرے اسلام بتائیے نو سر کی بدیہہ تاویلات کی یا من کی کی کہیں رہی تھی ندمن اسے تو جو یا بذی کتابی رات گیا صدا سن لو کون ہو میں سننا برتن میں سا برہین تمام اور ذا کتاب بری لکھ دی ذا ذکر کہ کتاب بری قسم ہے یوہ ذا خطاب عام یا ایو الناس یایو الناس یوہ گैम خطاب خاص حکم والا خطاب عام حکم عام خطاب عام حکم عام یا ایو الناس یوہ سب باعتما خطاب خاص حکم خاص لک لک خاص خطاب خاص حكم خاص خطاب خاص نہ لکشمی تلو کی شمس آ رہے تلو کی ماجذا مختصر ہے مناقب الرساله سب سے کیا واخر ان ذکرت صلی اللہ علیہ وسلم دا کتاب کتاب کو دا حکم لیکن محظومین لیکن حکم صحیح بسار اسب مہاتمیوں من کے دا نام بھی ذکر نا دی عجیب کہ کافر کے دا نام اور کوئی نکلا خطاب خاص حکم سے رضان دی خبری نہیں دی خطاب مناخات حکم سے دے تو معنی یہ کہ خلیفہ قائم مقام نبی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نگاتوں دا ور صرف دب و پر کو شک نہیں ہوتی سراسن دے کی من کردردے مخارنگی زکات اور بہادر کی کم حکم کی حکم زکاتے ہم جی نماز کر دو فرض ہے تو صراط نہ کا کر دے نان من کر دو فرض ہے تو زکاتم الوان <سؤال> کا کر دے داخل کی ثانی کی چدی اذان کवला دیکھ یہ گڑوا جب سر سید کو ہو سر دے ہو بحق انہی تو شامل نہیں نانی تم تمون اذان ثانی من منتا اما قد فرضت فر یت ہو قوم قول قرین کا متقید فرض لا کہ کہیں کتاب تو پیش ہے حکم یا احلا یا حکم کر دیتے سے دادانا آقیدر پردیس کا دی آقیدر پردیس کا دی آقیدر پردیس کا دی آقیدر پردیس کا دی راجہ ہزارہ شوی فطور شیخانہ پر دی قسم ثانی کے دا او دادتن پین دی لیکن فاہمور چراحے بہام تو نکیسا ذکر کئی نہیں دی چیدہ پا دا مرتدین دا پاسر کی بغاد تی بغاد تی فاوقی دی شرک و مختلط تا مرتدین سچی مرتدین راجی اسلام تدیوے مسما فزال علیہ المثلن شو مسما فزال انتم مال الحكم کتاب داخل جماعت ہم دا رہنے ہو کہ مال انہو کی چک کم خوارج یاری داری برابر پروکا داری نے ان تو ذور و بیاس نے انکار سیدہ رشدا شیخین جھگڑا بجیک ہمیں کتاب اماوین دا نے قسم کیسان کی دا کہ لیے مقادیر پردیتو منکر زعلان ابو بکر صدیق ہونا یہ وقت <سؤال> لو لو ولا الا قاتلا من ترك الصلاه وبين الزكاه والله الا من اعترف قاموا يدعون الى النوم انعوني هم كنوا قالوا من ترك من الصلاه والزكاه لا قياس مختلف في المتفق عليه الرساله ددان منكري فيثار وسجائز اندازي سمجايش حق اسلام زمانہ منعونی منعونی سار کی, کی مشہور موجود تا زکاة حور حول صلاحی ہے موجود تا زکاة حولان حور صلاحی ہے سرور مرسمانی چیزیں فا حولان حور لگر زکاة سمیداز کیلئی ہے لما نعونی ونافن من فا زکاة کی خدا وستی کیجئی نم نبازی گوی ہے کہ مصد مبارغہ دا مصد صلی ہے مبارغہ دا, دا کہ چلی دومر میں اقدام زکاة دیمانی کی بلون ام زبو سبو او کم اعطارن تیر آگئی راگئی نمصد کہ آباز زکاة اوقات میں لگی گئی ایک آئی کار وہ پاک پا حقیقتم ہم راولے دا دے رسو مجھے تا خیر کرام شنشان دا شدار تصویر دا دے دا دے بزیوی و حویان ساپ و روی اور بچیر آورین جو بچیر دروی سویسی گئی وہ دے میند زکاة کی میند ملی شئی جو میند ملی شئی رفمیند مانے فکار اکتے دے وجہ میں دی استنساں استنساں دا بھی کیا نہیں تکے بجرمیں دی موجودن موجودن دا بھی حسابی گی لیکن فقہ زکاۃ کے سکی گی نو اکلا چمے دی موجود نہیں میرے شرح موجود نہیں صرف دا فاطی دی میں دا بھی زکاۃ یا کوئی دارسہے پدیمہ نسوی محمود صاحبہ نو مناون الکن کان و دونائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاط تم علمن سلام اللہ تعالی سلام بڑی دِسنان معلوم ان لان سے رقل اثر